بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم سلمان بأيو بهنو ومجاهد ساتحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ابو مصعب سوري حفظه الله كي كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية يعني عالمي جهاد سي أمارات درس آج اس عنوان پر ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں جو افکار موجود ہیں یہ کن مراحل سے گزرے ہیں اور کن مراحل سے گزر کر یہ اس پختہ حالت میں آئے ہیں استاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کتاب کو جلدی چھاپوں لیکن یہ کہ تاخیر ہوتی رہی اور شاید اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں اور ان چنے حکمتوں کو استاد محترم نے یہاں ذکر کیا ہے ولاء النہاد الخیر امریکہ و حلفہ الخار المسلم اکبر اور شاید ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے اس کتاب کی نشر و اشاعت میں تاخیر کیوں ہوئی اس میں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے نوکروں نے مل کر جو حملہ کیا مسلمانوں پر یہ حقائق چونکہ زمین میں موجود ہیں اور نظر آ رہے ہیں تو اس سے پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پہلے اگر بات ہوتی تو نظریاتی بات ہوتی اب عملی بات ہے اور اسی طرح وہ فکر جو کہ ہم اس کتاب میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عالمی جہاد ہو اور اس جہاد کی دعوت ہو اور کام کرنے کا منصوبہ اور اس میں جو افکار دیے گئے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ اطمینان اب کاری کو اور سننے والے کو حاصل ہوگا اس لیے کہ بارہ چودہ سال پہلے جس وقت کویت کی آزادی کے نام پر خلیج میں امریکی اور اس کے نوکروں نے حملہ کیا تھا اور وہ خلیج میں گسے تھے انیس سو نوے میں اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہاں اللہ تعالی نے جن کو بصیرت آتا کی سوچ سمجھ آتا کی وہ تو اس وقت سمجھ چکے تھے کہ یہ کویت کی آزادی کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودی اور نسرانی جو ہیں اپنے صلیبی اور یہودی عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس پردے کے پیچھے سے اور وہ پردہ کیا ہے تحریر القویت کہ کویت کی آزادی کویت کی آزادی کے نام پر یہ عالم اسلام پر حملہ ہونا چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کتاب کی شاعد کی تاخیر میں دوسرا جو فائدہ ہے یا دوسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو افکار پیش کیے گئے ہیں اس میں پختگی آئی ہے عمومی طور پر مسلمانوں پر امریکیوں اور ان کے حملے کی وجہ سے خصوصی طور پر اسلامی انقلابی تحریکوں پر حملے کی وجہ سے پھر اخص الخصوص اس امت کا دفاع کرنے والے مجاہد بیٹوں پر حملے کی وجہ سے مزید اطمینان پیدا ہوا کہ یہ عالمی جہاد جو ہے یہ بہت سخت جہاد ہوگا اور اس کے لیے زبردست تیاری کرنی چاہیے اور تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے وقت میں دنیا کے سامنے آ رہی ہے جب کہ ہم امتحان اور آزمائش کی پٹیوں میں سے گزر رہے ہیں غاروں میں رہتے ہیں اور در بدر کی زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہماری کشمکش جو ہے انتہائی عروج پر ہے اس وقت یہ کتاب استاذ نے افغانستان سے نکل کر دو ہزار چار میں یہ در بدری کی حالت میں مکمل کی ہے گویا کہ استاذ محترم خود ان آزمائشوں میں رہیں جس وجہ سے ظاہر سی بات انسان جب خود آزمائش میں رہتا ہے تو دوسروں کی باتیں اور دوسروں کی مثالیں سننے کی ضرورت نہیں ہے خود وہ آزمائش میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شاعت اور اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی مجھے غلطیوں سے بچا کر رکھے اور قبولیت کے اسباب کے اللہ تعالی مجھے توفیق دے انہقاد علیہ یقیناً اللہ تعالی اس پر قادر ہے یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے لیکن لیکن لیکن ظاہر سی بات وہ خود اعتراف کر رہے ہیں یہاں پر کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اللہ تعالی سے بس ہم یہ مانگتے ہیں کہ جو باتیں ٹھیک ہیں یا جو باتیں سیاست شرعیہ کے مطابق ہم اس وقت بھی کر سکتے ہیں اسے کریں وہ نوساز انسان ہیں معصوم نہیں ہے غلطیاں ان سے ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یہ مشہور مقولہ ہے صنف فقط استحدہ جو شخص کو کتاب لکھتا ہے تو وہ ہدف بن جاتا ہے ہدف تنقید تو ہر مؤلف اور ہر مصنف بنتا ہے ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر چیز ہر شخص کو پسند نہیں آتی شاید یہ ایک کھلی قانون ہے کہ ہر چیز ہر شخص کو پسند نہیں ہوتی تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں استاد یہ فرماتے ہیں کہ چودہ سال کے ایک لمبے عرصے پر اس کتاب کے افکار محیط ہے کہ اس کتاب کے افکار کس طرح پروان چڑھے ہیں اور کس طرح نشونما ہوئی ہے انیس سو کے اواخر سے دو ہزار چار کے اواخر تک یہ مدت ہے آخر میں نظر ثانی کا جو مرحلہ تھا وہ استاذ کہتے ہیں کہ دو ہزار دو کے شروع سے ہم نے شروع کیا تھا اور الحمد اب دو ہزار چار کے آخر میں ہم اس کے آخر تک پہنچ چکے ہیں اور اس سلسلے میں استاذ محترم جو ہے چھ مراحل کا ذکر کریں گے کہ ان چھ مراحل میں کس طرح اس کتاب میں موجود افکار کی نشوونما ہوئی اور کس طرح اس کتاب کے اندر موجود نظریات پروان چڑھے ہیں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے پشاور کا ہے اور اس کے بعد اسپین کا ہے اور اس کے بعد لندن کا ہے اس کے بعد افغانستان ہے اس کے بعد پاکستان ہے اور اس کے بعد پھر عراق پر حملے کے بعد کا منظر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مراحل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح استاد ابو مصعب الحفظ اللہ کے افکار میں تبدیلیاں آئیں اور کس طرح انہوں نے یہ عالمی جہاد کا نصاب ہمارے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے المرحال پہلا مرحلہ جو ہے یہ پشاور کا ہے جو کہ انیس سو نوے سے انیس سو اکانوے تک محیط ہے استاد مصعب سوری فرماتے ہیں کہ جب میں انیس سو ستاسی سے انیس سو بانوے تک افغانستان میں رہا تھا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رہا تھا خصوص طور پر وہاں پر پشاور جو ہے ان عرب مجاہدین کا مرکز بنا ہوا تھا اور ان عرب مجاہدین کی تعداد انیس سو میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی یعنی تقریباً یہ چالیس ہزار کی تعداد میں موجود تھے اس وقت جب امریکہ کی قیادت میں جزیرہ عرب پر کویت کی آزادی کے نام پر امریکی اور اس کے نوکر اور اس کے جو حلیف ہیں نیٹو وغیرہ انہوں نے حملہ کیا تو اس وقت انقلابی اور جہادی طبقے پر خصوصیت اور پر عربوں پر بہت زیادہ اس کا اثر تھا اور ایک فکری اور اعصادی اعتبار سے ایک زلزلے کی کیفیت تھی یعنی افکار میں بھی ایک زلزلہ سا تھا ایک بھونچال آیا ہوا تھا اور آزادی اعتبار سے بھی لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ بات جو سب کے سامنے واضح تھی وہ یہ تھی کہ یہ صلیبی حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور کویت کی آزادی ایک پردہ ہے اور کچھ نہیں ہے امریکہ مغربی یورپ اور یہود اس کی سربراہی کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے ممالک خصوصی طور پر شام عراق اور جزیرہ عرب پر قابض ہونا چاہتے ہیں اس زمانے میں عرب ممالک کے مسلمان اور غیر عرب ممالک کے مسلمان سب پر خصوصی طور پر جو اسلامی انقلاب کا ذہن رکھنے والے لوگ تھے اور تحریکیں تھیں جو تقریباً آدھی صدی سے ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی ان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا اس لیے کہ اس مرتبہ تو سرزمین حرمین کے اندر یہود و نصارہ داخل ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے فضائی بحری اور زمینی راستوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور تقریباً دس لاکھ کے قریب فوجیوں کو اس سرزمین پر اتارا ہے جس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے امریکی تھے اور بیس فیصد انگریز تھے اور دس فیصد اس میں مغربی یورپ کے کفار تھے یورپین تھے اور یہ اتحاد جو ہے اکتیس ممالک کا اتحاد تھا اکتیس ممالک نے مل کر حملہ کیا تھا عراق پر اس کے علاوہ سعودیہ خلیج کے دوسرے ممالک پاکستان ترکی سوریا مصر مراکش ان سب کا حصہ کسی نہ کسی حد تک موجود تھا اب یہاں پر یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے اس لیے کہ اس پر علماء نے صحافیوں نے اور مؤلفین نے بہت کچھ لکھ ڈالا ہے اس حملے کا مقصد مسلمانوں کے مقدسات اور مسلمانوں کے مادنی ذخائر خصوصی طور پر پٹرول پر قبضہ کرنا ان کا ہم ہدف ہے یہ بلا وسطہ کا عسکری حملہ اس کا مقصد اب چوری کرنا ہے مسلمان ملکوں کے جو ذخائر ہے اس کو چوری کرنا ہے اور آخر مسلمانوں کے ممالک کے ثقافت اور تہذیب کو بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا ہے یہ ان کا مقصد ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سلسلے میں مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی کتاب حرمین کی پکار موجود ہے ساتھیوں کو اس کے مطالعہ کرنے کی ہم وصیت کرتے ہیں بہت تصویر کتاب ہے اور کافی فائدہ مند ہے یہ استاذ نے پہلا نقطہ بیان کیا ہے دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی یہ حملہ ہوا ہی تھا اور چند مہینے ہی گزرے تھے انیس کی ابتداء میں اور دوسرے دھماکے شروع ہو گئے زلزلے پہلے تو فکری زلزلے تھے پھر آسابی زلزلے تھے اب جو ہے سیاسی زلزلے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کس طرح سلح کی جائے روڈ میں وغیرہ اس زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ سلح کرنے کی باتیں جو ہیں اور منصوبوں کا اعلان شروع ہو گیا تاکہ بقایا فلسطین اور بقایا بیت المقدس بھی ہر قسم کے باطل ناموں کے ذریعے بیچ دیا جائے کبھی اس کو صلح کہا جاتا کبھی اس کو امن کہا جاتا اور کبھی کچھ کبھی کچھ کہ یہودی اور اربوں کو مل کر چلنا چاہیے اور لڑنا نہیں چاہیے اور اس زلزلے کا جو سب سے پہلا جھٹکا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا وہ اسپین کے حکومت میڈریڈ میں شروع ہوا جس میں پہلی کانفرنس ہوئی انیس سو اکانوے میں اس کانفرنس میں اسرائیل اور اسرائیل کو محیط جو ممالک ہیں اسرائیل کے بارڈر پر سرحد پر جو ممالک ہیں مصر صرف سوریا اردن لبنان ساتھ ساتھ پی ایل او یا سرعرفات کی تنظیم اور دوسرے عرب ممالک بھی اس میں شریک ہوئے سر فہرست میں سودیا ہے ان تمام ممالک نے عرب اور مسلمان ممالک نے مل کر اس بات کی دعوت دی کہ یہ جو خیانت اور دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سفر ہے اسے جاری رکھا جائے اور اس مجلس میں سعودی عرب کا ابن باز خود موجود تھا اس مجلس میں اس نے یہودیوں کے ساتھ صلح کرنے اور یہودیوں کے ساتھ اتفاق کرنے کی امت کو دعوت دی حالانکہ یہودی قابض ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ دشمن جو آپ کے ملک پر قبضہ کر چکا ہے اس کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ پر قابض آپ صلح کیسے اس کے ساتھ کرتا ہے وہ ایسا دشمن ہے جو ہر روز بمباری بھی کرتا ہے ہر روز لوگوں کو قتل کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گرفتار کرتا ہے اس کے ساتھ مصالحات کی پیشکش حکمرانوں نے کی اور فتوی جو ہے ابن اباز قسم کے لوگوں نے دی ابن اباز ابن اسمین ان لوگوں نے دی اور اس کی ویڈیو موجود ہے کہ جب ابن عباس کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان امن پسند ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں لڑائی نہ ہو فساد نہ ہو اس لیے ہم یہودیوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام مغربی ممالک کے جتنے بھی بڑے بڑے کفار اور سربراہ ہوا موجود تھے حتی کہ یہودیوں کا جو صدر ہے وہ اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی کہ واہ بھائی واہ شیخ کی بھی کیا بات ہے تو یہ خیانتیں ہوئی ہیں لیکن لوگوں کو اس کا یہ علم نہیں ہے یا حضرت اقدس کا پردہ اتنا زیادہ بھاری ان کے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے کہ ان کو حقائق نہیں سمجھ میں یہ انہی حضرت اقدسوں نے مسلمانوں کو بیچا ہے فلسطین بیت المقدس جو مسلمانوں کا ایک مقدس سرمایہ ہے اور مسلمانوں کے پیغمبر بلکہ تمام کائنات کے پیغمبر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اللہ تعالی کی ملاقات کو تشریف لے گئے تھے یہ مقدس زمین ابن عباد قسم کے مفتیوں اور ملک فہد ملک عبداللہ قسم کے بادشاہ اور حکمرانوں کی غداری کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اور آج برائے نام فلسطین میں محمود عباس نام کا ایک حدیث موجود ہے جو کہ اصلاً بہائی ہے یعنی مجوسی فرقے سے اس کا تعلق ہے اور یہ بات مفتی ابو لبابا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ وہ بہائی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے مجوس سے یعنی تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے تو یہ فلسطینیوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے کہ جو خود مسلمان نہیں ایک مجوسی ہے بہائی فرقے سے اس کا تعلق ہے قادیانی بہائی اسماعیل یہ سب کو فرقے ہیں معلوم ہے آپ حضرات کو تو گویا کہ فلسطین اس وقت بیچا جا چکا ہے اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب سیاسی باتیں ہیں سوائے جہادی تحریکوں کے یہ تمام لوگ ان کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں یا بکے ہوئے یا ہیں اور اس اعلان صلح کے بعد شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ نے اور دوسرے حضرات نے جو تحریک کھڑی کی تھی انتفادہ ہماس کے نام سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور اس کے اندر بھی ڈیموکریسی کے جراثیم داخل ہو گئے اب وہ بیچارے بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہیں اسماعیل ہنیا وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ لوگ اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو صلف صلحین نے تو اچھی نیتوں اور اچھے مقاصد کے ساتھ کاموں کو شروع کیا تھا عز الدین قسام ہو گئے احمد یاسین رحمہ اللہ اور تیسرے تیسرے حضرات ہو گئے یہ لوگ ڈیموکریٹ نہیں تھے لیکن ان کے بعد جو اولاد آئی ہے یہ ڈیموکریٹ بن گئی ہے اور مسلسل خیالتوں میں مصروف ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں